حدیث شریف لا سفر حضور علیہ السلام نے فر سفر کوئی چیز نہیں کہ ہمارے یہاں جو یہ ہے نا کہ وہ تیرہ تیزی اور سفر جب شروع ہو جائے اس میں بلائیں آتی ہیں وبائیں آتی ہیں پھر ہماری پرانی عورتیں کیا کرتی تھیں بوڑھی بیچاری کم پڑھی لکھی وہ کیا کرتی تھیں گیہوں اور چنے یہ ابال کر کے چھت پر ڈالتی تھیں کہ بلائیں اتنی بیوقوف ہیں کہ چھولے کھا کے بھاگ جائیں گے اور پھر نہیں آئیں گے آپ کو نہیں پکڑیں گی یہ سب بےکار فضولیات میں سے ہے اور لوگ کہتے ہیں آخری بدھ آخری بدھ کی بھی شریک کوئی حیثیت نہیں بعضوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام آخری بدھ کو صحتیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد کہیں سیر و تفریق کے لیے نکلے لوگ آج بھی آخری بدھ میں سیر و تفریق کے لیے نکلتے ہیں ان احمقوں نے اتنی بھی تاریخ نہیں دیکھی بخاری شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ جو تھا سفر کا اس میں حضور علیہ السلام تو سب سے زیادہ لنگ اس لیے کہ ربیع اول شریف میں حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہوا تو آخری بدھ کے موقع پر تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ علیل تھے یہ بات بھی بالکل بنیادی طور پہ غلط ہے شاہ عبد الحق محدید دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بارہ مہینوں پر عربی تصنیف ہے مسبت امی نہ سننا اس میں ایک باپ باضابطہ سفر پر متعین کر کے ان تمام غلط باتوں کا شیخ محقق شاہ عبدالحق محبدیق دہلوی رحمت اللہ نے رد کیا ہے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب باہر شریعت اس کے سولہ جلد میں بھی اس کا رد موجود ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہندوستان میں انہوں نے اپنی کتاب قانون شریعت میں بھی اس کا رد کیا ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے کوئی منوس دن نہیں گردانے کہ یہ سب کا معنیٰ منوس ہے اس میں بلائیں آتی اس میں وبائیں آتی ہیں ایسی کوئی خاص چیز اس میں کوئی موجود نہیں ہے اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے جی ابھی کو صاحب اور اٹھے تھے ابھی ہاں آپ بولیں